اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبوہے سے عہد لیا اور تم سے اور نو اور ابراہیم اور موسا اور اسبن مریم سے اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا